حریص علیکم بالمؤمنین رغوق الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة لقمان الشیطان الرجیم بسم اللہ یا بولئی عاقما صابق ان نزال کا بن ازمور كما اللہ في فیصرۃۃ الحج الذين امكنناهم في الارض يقامون الصلاه وياتون الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال عز وجل كما ورد في سوره ال عمران كنتم خير امه اتلجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز في نفس السوره ربانی قانون لا يتناحون عن منكرين فادوه لبيسمها كانوا وقال عز وجل كما برد في سوره الاراف ان جنب الذين عن سوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بما كانوا وقال عز وجل كما برد في سوره هود فلولا كان من القرون من قبلهم ولو بقيت ينهون عن فساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم صدق الله العظيم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من را منكم منكرا فليغيره بيده فا لم يستطع فبلسانه فا لم يستطع فبقلبه وزال ربا مسلم اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من بعشه اللہ فی امت ان قبلی اللہ کان رحو حوالی امت ہی و اصحاب یا خزون ب سنت ہی وقت تخلف بادف يَقُولُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ بِرَاعِ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللہم ربنا وعزنا من اللہ رب اللہ اربعین نووی کی حدیث نمبر چونتیس میں نے پڑھ بھی دی, دی تھی اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا لیکن اس پر گفتگو جو ہے وہ آج ہمیں کرنی ہے یہ حدیث مسلم شریف کی ہے حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من ان کو منکرن جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے بنی کو روکے اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے اسے بدل دے دے پہ لمحے فوے نسا نہیں اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے تو روکے کہے تو صحیح کہ غلط کام ہے مت کرو فیلن رشتہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو ہمت نہ ہو قوت نہ ہو فوے قل نہیں تو کم سے کم اپنے دل سے اس کے خلاف ایک نفرت کا معاملہ رکھے اور یہ فرمایا و ذال تعضاف یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اس کی ہم مضمون ایک روایت ہے وہ بھی آپ سن لیجئے یہ حضرت عبد ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما من نبی الباشا اللہ فی امت القبلی کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے اللہ نے اس کی امت میں بھیجا ہو مجھ سے پہلے الا کام لہو فن امت ہی ہواری مگر اس کے لیے اس کی امت میں سے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب جو ہیں وہ ہوتے تھے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں وہ کیا کرتے تھے یا خزون بے اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے یا قدونہ بے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے سما اندہ تخلف میں بادہ خلوف۔ پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ وہ ان نبیوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے رہے وہ کیا کرتے تھے یا قونون مالا یا کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے وہ یا فلون مالا یوں مرون وہ کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا فمن جاہد ہی مومن تو جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے اپنی طاقت سے اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہوگا ممن جا دوں بے لسان ہی فوغ و اور جو کوئی جہاد کرے ان کے خلاف اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا ممن جاہد ہوں بے قلب ہی فوغ و مومن اور جو دل کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہوگا فلے صورا ضال قمن المان حبت و خرد اس کے بعد کوئی ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ایمان کی نفیے کُری اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو چونکہ یہ اہم موضوع ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر ایک جوڑے کی حیثیت سے آتے ہیں بالعموم عموم دس مقامات پر یہ دونوں اصطلاحات ایک جامع اصطلاح کی شکل میں آتی ہیں اس میں سے چند میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ہے اپنے بچے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اے میرے بچے نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے بدی سے روک اور پھر جو کچھ تجھ پر بیتے اسے برداشت کر یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے بدی کر سے روکنے پر ریزینٹمنٹ ہوتی ہے اشیاء اسرار اور بدماش اور بدخماش یہ لوگ جو ہے ظاہر بات ہے اس, کو اس کی مخالفت کریں اب یہ مخالفت ہر طرح کی ہو سکتی ہے وربل بھی ہو سکتی ہے فزیکل بھی ہو سکتی ہے زبانی کلابی بھی ہو سکتی ہے اور بل فیل کتاب کے صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو پھر اب صبر کرو چھیلو برداشت کرو اسی طرح مکی قرآن ہی میں سورہ حج کے اندر آیت آتی ہے کہ اللہ سے ام مک ہم فلت ہے یہ پہلی آج جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ تو ایک فرد کے اعتبار سے اور یہ گویا کہ حکمت اور فطرت کا تقاضا ہے حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے وہ ایک حکیم انسان تھے سلیم الفطرت سلیم العقل تو جن نتائج تک پہنچے وہ گویا کہ فطرت انسانی فطرت اور حکمت کا تقاضا ہے وہ تو ایک واحد کی شکل میں آ جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے یا <سلام> اب اس کی ایک بلند ترین سطح ہو سکتی ہے جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں اللہ اگر زمین میں اقتدار عطا فرما دے کہ کیا کریں گے وہ اللہ جین امت کرنا ہو فلر اقام السلاط وطم الکات و امرو بالمعروف وہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کر دیں تو نمبر ایک وہ نماز کا نظام قائم کریں گے نمبر دو وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے نمبر تین وہ بدی کو روکیں گے اور ریکی کا حکم دیں گے اسی طرح میں نے سورہ عال عمران کی دو آیات کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے چناتے فرمایا گیا کل تم خیر تاب معروف اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جس کا کام کیا ہے جو روا انسانی کے لیے نکالی گئی ہے برپا کی گئی ہے اٹھائی گئی ہے تمہارا کام کیا ہے تعمر نہ تم مینو نہ نیکی کا حکم دو مدی سے روکو اور اللہ پر اپنے یقین کو پختہ رکھو اس لیے کہ یقین ہی کہ وہ بدولت تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ تم مخالفت کو برداشت کر سکتے کوئی تشدد ہو تو اسے جھیل سکتے کوئی زیادتی ہو تو اسے برداشت کر سکتے پھر اسی صورت میں ایک شکل ایسی بیان فرما دی فرض کیجئے کہ امت بھول گئی اپنے اس وقت فرد منصبی کو یہ تو امت کا پوری امت کا فرض منصبی ہے پوری نوع انسانی کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہے اور اس کا کام ہے پوری نوع انسانی کے لیے یہ کام کرنا نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا وہ خدائی فوجدار کی حیثیت دی گئی ہے اس امت کو کہ وہ پوری نوع انسانی کو نیکی کا حکم دے بدی سے روکے لیکن اگر فرض کیجئے امت بھول گئی اپنے اس فرض منصبی کو سو گئی تو کیا کریں تو کچھ لوگ تو اٹھیں بیدار ہوں جیسے حکیم سعیص مرہوم کا جو ادارہ ہے اس نے ایک سلوگن اختیار کیا تھا جاگو اور جگاؤ بچوں کے لیے ایک رسالہ تھا ان کا اس کے لیے یہ بڑا اچھا سلوگن جاگو اور جگاؤ تو جو جاگ جانے وہ دوسروں کو جائیں جو اس امت میں سے جاگ گئے اور انہیں یاد آگیا کہ ہمارا کام تو یہ تھا وہ اب جمع ہو کر ایک امت بن جائے یعنی ایک امت تو بڑی امت ہے جو سوئی ہوئی ہے ہے تو امت وہ بھی نام لیوا تو محمد کے ہیں وسلم کلمہ تو پڑھتے ہیں انہی کا تو امت تو ہے سوئی ہوئی ہے اس سوئی ہوئی امت میں سے کچھ لوگ جاگے لازمند اور وہ دوسروں کو جگا کر اور پھر مل جل کر ایک امت بنے اس کو آپ کہیں گے انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیٹ ود سٹیٹ ایک ریاست کے اندر ایک ریاست یا ایک جماعت کے اندر ایک جماعت ہو بھی کہتے فارڈ بس کا تھا فارورڈ بلاک تھا, تھا میں لیکن فارورڈ بلاک تھا سبھاش چندر بوس جس کا لیڈر تھا وہ فارورڈ بلاک کہنا تھا, تھا, تھا, تھا کاڑی امت مسلم ہے جس کا فرض منصبی یہ تھا اسے کرنا ہی یہ تھا جینا ہی اس لیے تھا مرنا ہی اس لیے تھا لیکن اگر وہ امت مسلم بھول جائے تو ان میں سے جنہیں ہوش آ جائے وہ دوسروں کو بھی جگائے اور جو جاگ جائے وہ مل کر ایک امت بنے تکم بنکم امتورخیر وبر ابل معروف و یع البنکر ولا کا حمر تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے یا تمہارے اندر سے کم سے کم ایسی ایک امت تو قائم رہنی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور بنی سے روکے اور خیر کی طرف دعوت دے اور وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے یہ سوئی ہوئی امت سے کامیابی کا وعدہ نہیں ہے کا ہو. ان سوئے ہوں میں سے جو جاگ اپنے فرد من کو پہچانے اور جو فلا پانے والے اب جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ یہ جو دو اصطلاح ہیں ابر بل معروف نہیں بن کر دس میں فرانیا اور میں نے اپنی ایک کتاب ہے میری امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائع عمل جو آخری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اس کی شرح پر مشتمل ہے پوری کتاب اس کے علاوہ یہ کہ احادیث میں بے شمار ہیں بے شمار احادیث جن میں آپ کو معلوم ہے کہ اور بالمعوف رہی من کر ایک ایک جامع اس طرح کے طور پر آتا ہے میں اس میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں حضرت حضیفت سے روایت ہے حضیفت رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نف حضرت حضیفہ روایت کرتے ہیں حضور سے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لتا مربل معروف انل منکر اے مسلمانوں تم لازم الیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے اگر ایسا نہیں کرو گے او لو شکن ہے تم اے خابن ورنہ اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا فلاس تجاب القوم کے پھر دعائیں مانگو گے گڑگڑاؤ گے لیکن اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے یہ تربی شریف کی روایت ہے اور اس کو امام تربی نے حدیث حسن قرار دیا تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بحثیت مجموعی یہ دونوں گویا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں دو پہیوں پہ گاڑی چلتی ہے ورنہ ایک پہ تو گھومتی رہے گی تو دو پہیے کیا ہیں نیکی کا حکم بدی سے روک اور دس مرتبہ ہیں جن میں سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے چار جگہ جو مقامات نے خوراک وہ بیان کیے ہے بہت سے حداث حادیث پہ آیا ان میں سے ایک حدیث بیان کی اب ان میں سے زیادہ اہمیت نہیں علم منکر کی ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ان کو یہ مغالتا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہے منکر کی ضرورت نہیں ہے بس اگر دعوت خیر دیتے رہو نیکی کا حکم دیتے رہو جب نیکی پھیلے گی منکر خود ہٹ جائے گا روشنی آتی ہے تو اجالا ہو جاتا ہے اور اندھیرا خود بھاگ جاتا ہے یہ بہت بڑی بہت غلطی ہے اگر صرف وہی کافی ہوتا تو دس جگہ پر یہ دونوں باتیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن مجید کوئی لفاظی پر مشتمل نہیں ہے کوئی شاعری نہیں ہے اس میں مبالغہ آمیزی نہیں ہے اس میں جو حرف جو نفس آیا ہے وہ اٹل ہے وہ لازم ہے تو در حقیقت یہ دونوں چیزیں لازم ہیں لیکن ان میں سے اگر علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو ازرو قرآن و حدیث نہیں عل ملکر اہم تر ہے اب اس کے لیے ایک تو یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صرف نہیں علی ملکر کا ذکر ہے اب معروف کا تو ہے ہی نہیں اور یہ دونوں روایتیں جو میں نے آپ کو سنا یہ مسلم شریف کی ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہین میں سے ایک مسلم شریف ہے صحیح مسلم تم میں سے جو شخص بھی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ قوت سے اسے روک اگر آپ کو قوت حاصل ہے تبھی تو قوت استعمال ہوگی عام حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو قوت حاصل ہے وہاں یہ کام کرنا آپ کے لیے لازم ہو جائے گا آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں ہیڈ فیملی ہے اپنی فیملی کے اندر تو یہ لاز ہوگا ہو آپ کے لیے نہیں کرتے تو مجھے نہیں اربتہ آپ پر ظاہر بات ہے دوسروں پر آپ کا زور تو نہیں چل سکتا آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے جبکہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہو تو آپ اسے مار سکتے سدا دے سکتے کسی دوسرے بچے کو تو نہیں مار سکتے لیکن اس معاملے میں پھر یہ ہے کہ پھر جب یہ امت جد و جہد کر کے قوت حاصل کرے گی تو پھر نہیں ان نہیںر پر زور ہوگا سکتے تو من رعب ان کو من کرنگ ہوگی طاقت سے ہاتھ سے علم یہ فبلسانی اگر اس کی استطاعت نہ ہو اب یہ عدم استطاعت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ پہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اور اس باطل کا مقابلہ کر سکیں کم ہمتی کی وجہ سے بھی استطاعت نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ ماحول ایسا ہو جس میں بولنا جو ہے وہ گویا کہ موت کو دعوت کے برابر ہو جائے جب پر تالے پڑ گئے تو اس صورت میں کم سے کم زبان سے تو بات کرو نا کہو تو صحیح اس کے خلاف تمہارے پاس طاقت نہیں ہے طاقت استعمال نہیں کر سکتے زبان سے کہاد کہ مقلطان سب سے اونچا جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم اور جو بھی مستم حکمران ہے اس کے سامنے حق کی بات کہی جائے اندیشہ ہوگا کہ وہ ہاتھ میں گرد اڑوا دے گا لیکن نہیں، حق کی بات کرنی فائلن ستتے اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے یا اس کی بھی طاقت نہیں ہے طاقت ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ڈونگا ہی ہو وہ بولی نہیں سکتے اس میں یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ لکھ کر بات کر سکے یا پھر یہ ہے کہ ہمت نہیں ہے مقابلہ کر سکے وسبر اعلی ما سابق جو میں نے ارز کیا سورہ لقمان کی حوالے سے پھر جو آئے اس کو جھیلو برداشت کرو پھر سیرت و کردار کا کریکٹر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیٹھ نہ جائے آدمی پیٹ نہ دکھائے برداشت کرو تو اس صورت میں فرمایا فب دل سے اب دل سے کیا مطلب ہوگا بدلنے کا آپ کے دل کے اندر ہے تو آپ کسی اور کو بدل تو نہیں سکتے دل کی وجہ سے لیکن یہ دل کے اندر نفرت کا ہونا ایک تو آپ کو کم سے کم بچا دے گا آپ اس ماحول کے رنگ میں نہیں لگے جائیں گے آپ اور آپ کے اہل ویال بچ جائیں گے وہاں تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں نا یہ تو کم سے کم فائدہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو کہا گیا یہ ایمان کی علامت ہے لیکن یہ کمزور ترین ایمان ہے اب کمزور زندیوں کی میمار کے بعد تو باقی جی اس کے بعد ایمان نہیں ہے یعنی آپ بدی کو دیکھیں اور آپ کو رنج اور افسوس بھی نہ ہو آپ کے احساسات پر جون بھی نہ گے آپ کو کوئی صدمہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے جیسا کہ میں مثال دیا کرتا ہوں اگر آپ کا بچہ بیمار ہے شریر بیمار ہے آپ نے علاج کرایا ڈاکٹر علاج کرا لیا حکیمی کرا لیا آپ نے اور ٹوڑے ٹوٹ کے بھی کر برت لیے کوئی جادو کا علاج بھی کروا لیا ہومیوپیتھی بھی کرا لیا نہیں شفا ہو رہی اب آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن کیا وہ بچہ اگر درد میں تڑپ رہا ہوگا تو آپ سو جائیں گے آرام سے یہ تو نہیں ہوگا تو اگر آپ بدی کو نہیں روک سکے قوت کے ساتھ یا بدی کے خلاف زبان سے بھی جہاد نہیں کر سکے تو کم سے کم دل سے تو نفرت کیجئے جیسے کہ بچے کو دیکھ کر جو ہے آدمی کیوں جو دھنج ہوتا ہے غم ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے سلبر ہوتا کم سے کم وہ تو اس بند میں میں حدیث اور بھی آپ کو سنا دوں گا یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی ہے یہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اس میں بات کھل کر امت کے لیے آ جاتی ہے امت مسلمہ کے لیے حدور فرماتے ہیں ما من نبی اللہ فی امت قبلی. کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں اسے محبوس کیا ہواری یوں نہ وا صحاب مگر یہ کہ لازمن اس کی امت میں سے کچھ نہ کچھ اصحاب اور کچھ نہ کچھ حواری نکل آتے تھے تھوڑے ہو زیادہ ہو حضرت عیسیٰ کے بارہ صحابی تھے بارہ حواری تھے حواری نف خاص طور پر ان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا انصار اللہ. حضور کے ساتھیوں کے لیے صحابہ کا نفس آیا لیکن یہ کہ یہاں پر دونوں الفاظ آ رہے ہیں یہ کیا کرتے تھے یہ بلاغت اور فساحت کی بہت اونچی مثال ہے دو دو باتیں یا خدو اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے کیسے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں افزو الحا بن نوازو مضبوطی کے ساتھ تھا بد داتوں کچلیوں کے ساتھ پڑھ وہ یکونہ میں اور اپنے نبی کے حکم کے عبل عمل پیرا ہوتے تھے پیر بھی کرتے تھے سما انا تخلوف بمبادل خلوف اب یہ دیکھیے یہ ایک عمرانیات کا بہت بڑا قاعدہ بیان ہو رہا ہے ہر کمالے را زوالے کمال کے بعد زوال بھی آتا ہے ہر زبی کی آمد پر اس کے ساتھی آئے انہوں نے کام کیا بہت نیکی پھیل گئی بہت معاشرے میں اچھائی آ گئی لیکن پھر رفتہ رفتہ وہ تو شیطان کو تو چھٹی حاصل ہے شیطان ہو لڑی اس کی ضروریت ہو جنات میں سے جو غیر مرئی ہیں نظر نہیں آتے یا اس کے جو ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے وہ تو کچریں گے پھر زوال تو آتا ہی ہے نا جیسا حضور کی جماعت کو زوال آیا خلافت راستہ تیس برس قائم گئی اس کے بعد ملوکیت رفتہ رفتہ اندر آگئی تو فرمایا اس کے بعد ہمیشہ ہر نبی کے کچھ عرصے کے بعد نہ تخلوفوں میں بادل ہوں خلوف اس کے بعد ایسے لوگوں کے وہ لوگ کے جو یا خزون ب سنت ہی بمر وہ لوگ وہ طبقہ کہ جو اپنے نبی کے سنت کو پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے اس کے بعد جیسے حضور نے فرمایا تین نسلوں کے بارے میں خیر امتی قرنی سمن سم نذینہ یلودہ سمن سم لذینہ یلود اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر سوال تو آ جاتا ہے وہ کیا کرتے تھے یہاں پہ وہ دو اصطلاحات اس کے مقابلے میں یا قلونہ مالا یا فالون وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے نیکی کی ڈینگیں مارنا بڑے بڑے جو ہیں اپنے تقوی کا اپنے تدین کا اشتہار دینا یا لوگوں کو بھی ڈیکی کی تلقین کرنا لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا یا کونہ مالا یا فالون کہتے بولتے جو کرتے نہیں تھے وہ یا ملون یا فالون مالا یمرون اور کرتے تھے وہ کام جن کا حکم نہیں ہوا یا فلون مالا یمرون نئی سے نئی رسومات نئی سے نئی تقریبات نئے سے نئے جشن اب جو لوگ ایسے ہیں اب فرمایا جو میری اس امت میں سے یا نبی کی اس امت میں سے ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کیا اگر ایسے فستاق و فجار حاکم بن جائیں تو ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے علما کی اکثریت اس پر ہے کہ نہیں جب تک کہ وہ مدی کا حکم دے ایک تو یہ ہے کہ بدی خود کر رہے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد ہے انہوں نے بدعات ایجاد کر لی وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بہنوں کے اندر لیکن بدی کا حکم نہیں دے تو اس وقت تک خروج مسلح بغاوت جو ہے علماء کی اکثر صحیح نہیں سمجھتی لیکن میں اس معاملے میں امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہو سکتی ہے بغاوت ہو سکتی لیکن اس شخص کے ساتھ کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے کم سے کم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے نقابلہ تو دل ناطو نے خوب کیا شکست نصیبوں سے ہے ولی عبیر لیکن بظاہر اتنی طاقت ہو کہ ہاں ہم بدل سکتے ہیں تو تب میدان میں آ کر مصلح خوش کریں اور ذائقہ جہاد ید کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ کے کا مطلب کیا ہے وہ مطلب تو ہے وہ کتا ہے وہ من جاد بلستان ہی کم تر درجہ یہ کہ زبان سے جہاد کرو تنقیدیں کرو بربراہ کرو جلسوں میں کرو سر عام کرو چوکوں میں کھڑے ہو کر کرو نعرہ لگاؤ غلط کا کہ غلط یہ غلط ہے غلط احق ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے قوت میں ہم پہنچے گی اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جمع ہوں گے بدی کا استحصال کرنے کے لیے طاقتور سے آئے گی لیکن یہ کہ فرمایا جبن جا دوں بے یا فو لسان ہی فوب ہی فو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے اب یہاں پھر وہی بات ہوئی کی جہاد کیسے ہوگا دل سے یہ نفرت واقعی میں آپ کے اندر نفرت ہے تو آپ کے وجود سے وہ نکلے گی خاموش آپ رہیں گے آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے نفرت آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ آپ کو نفرت ہے آپ کا طرز تجزیہ بتائے گا کہ آپ اس باطل کے ساتھ تعامل تو نہیں کر رہے نا آپ اس باطل کے تحت آرام سے پاؤں پھیلا کر تو نہیں سوتے وہ رنج تو ہوتا ہے نا جیسے اس بچے کی بیماری پڑے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے اور فرمایا یہ اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر الفاظ آ گئے ورا بن ایمان حبت و خردل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب اس کا اندازہ کیجئے آپ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی ایمان نہیں ہے کم سے کم دل سے نفرت دل میں گٹن دل میں رنج اور غم اور سدمائی کیا ہو رہا ہے ماحول کدھر جا رہا ہے یہ کیا رنگ ہے جو چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے پر بے حیائی کا اور طوفان آ رہا ہے منکرات کا طوفان آ رہا ہے اب جو منکرات ہیں وہ بے حیائی ہے اور فاحشی ہے وہ آرٹ کے نام پر ہے وہ تو گویا کہ ثقافت کے بڑے خوبصورت نام کے تحت ہو رہا ہے رنج اور سدمت ہونا کم سے کم اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اب اس سبند میں آخری حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ حدیث جو ہے مولانا اشف علی تھالوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ اپنے مرتب کیے تھے اکثر جو تھالوی مدارس ہیں انہوں مساجد ہیں ان میں وہ خطبے پڑھے جاتے ہیں تو اس میں خطبہ ثانیہ جو ہوتا ہے ایک آپ کو پہلا خطبہ پھر بیٹھ گئے پھر خطبہ خطبۂ اس میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی اور اللہ اجل یہ حدیث قدسی ہوئی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی اللہ تعالیٰ جمرایل علیہ السلاط وسلام جمریل علیہ سلاط وسلام کو فلاں اور فلاں شہروں کو بستیوں کو الٹ دو یہ عذاب الہی جو قوم لوت پر آیا تھا اور بہت سی قوموں پر آیا ہے الٹ دو تلپٹ فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت نے کیا اے رب عبدك لم فتعین ان بستیوں میں تو تیرا وہ فلاں بندہ بھی ہے اتنا نیک اتنا ظاہر اتنا عبادت گزار کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی باسکت میں وسل نہیں کی اب کسی کی نیکی کا تقوی کا ز کا آپ اندازہ کیجئے اس سے یہ گواہی دینے والے کون ہیں جبرائیل ہیں اور کہاں دے رہے ہیں اللہ کی جناب میں وہاں تو آپ کو معلوم ہے ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور فرشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کالا ف کالا یار اب نفیحہ آبدہ کا فلاد لمب یا تفت آئے کالا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے شاد فرمایا الٹو ان بستیوں کے پہلے اس پر پھر دوسروں پر فائم نوجم اور اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا آپ کو کوئی گالی دے اگر تو آپ میں جان ہے طاقت ہم جانے دیں گے اس کو اگر نہیں ہے فرض کیجیے بہت طاقتور آدمی ہے آپ کمزور ہے تو کم سے کم یہ کہ آپ کا چہرہ تو سرخ ہو جائے گا وہ غیرت اور حمیت کا کوئی تقاضا تو ہوگا چلیے کچھ نہیں کر سکتے آپ لیکن آپ کا چہرہ تو سرخ ہو جائے گا یہ ہے نہیں لمجت اس کے چہرے کا رنگ کبھی بدلا ہی نہیں ان بستیوں کے اندر بدی پھیلتی رہی اس میں منکرات کا شاہ ہوتی رہی یہ آرام سے لگا رہا مست رکھو ذکر و فکرے صبح میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کیا پتا وہ تو یا تو اپنے خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی اگر آ تو اسے کلمہ میں خیر کو سنا دیا ورنہ نہیں اللہ اللہ خاص کوئی آگے اور وہ کے مرید ہو گئے تو ان کا تسکیہ کو کر رہے ہیں لیکن آگے ماح ماحول سے ساتھ باہر نکل کر وہ جو اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیریں رسم خان کا ہی ہے فقط اور دو دوہ گری تو ایک ایسا نیک بندہ جس کی نیکی پر حضرت جبرائیل گواہی دیں اور گواہی یہ دیں کہ کبھی پلک جبک میں جتنی دیر بھی اس نے گناہ معصیت میں معاشیت میں اب میں تیسری بات آپ سے کسی معاشرے میں اگر کوئی بدی جڑ پکڑ جائے اور اتنی پھیل جائے کہ پھر وہ معاشر عذاب الہی کا مستحق ہو جائے تو اس صورت میں جو عذاب آتا ہے قرآن مجید کے دو مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہ لوگ مستثنا ہوتے ہیں جو بدی کے خلاف کہتے رہیں حکم دیتے رہیں اپنی سی کوشش کرتے رہے بدی سے روکتے رہے اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ آراف میں واقعہ مذکور ہے بن اسرائیل کے خاص قبیلے کا وہ آباد تھا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اور ان کا جو تھا ذریعہ معاش ماہی گیری مچھلی پکڑنا کھانا اور بیچنا بھی اب مچھلیوں کو اب چونکہ یہودیوں کے ہاں یوم و جو ہے حالانکہ اصل میں تو تھا ان کے لیے یوم جمعہ انہوں نے خود اپنی شرارت سے اس اس یوم سب کرا لیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے یوم سبت میں ہفتے کے دن کوئی کاروبار پورے دن حرام مطلق ہے اس قدر سخت حکم ہے ہمارے ہاں یہ حکم ہے صرف جمعہ کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک علی سلاد میں یوم جمع فسا ذکری خیر اللہ فیضاب کو نہیں اتنی سلا تو فن تشروف جب اذان آ ہر کاروبار چھوڑ دو حرام اور جواز سے فارغ ہو گئے اب پھر آپ کے لیے جائیں تو جاؤ تو اس قدر آسان کیا ہے شریعت محمد یہی حکم پھیلا لیجئے یہ چوبیس گھنٹوں پر مشتمل تھا جمعے کی غروب شم سے شروع ہو گیا کوئی کاروبار اب حرام ہے کوئی دنیا کا کاروبار اور اگلے غروب تک چلے گا یہ سخت اب وہاں کیا ہوا کہ وہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں اللہ نے جانوروں کو بھی تو شعور دیا ہے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی پکڑتا ہی نہیں باقی چھ دن تو ہماری جان پر بنی ہوتی ہے جال لگے ہوتے ہیں پکڑ رہے ہوتے ہیں کانٹے ڈال رکھے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہفتے کے دن وہ ساحل کے قریب آتے ہیں اٹھلا رہی ہیں چھلاگیں لگا رہی ہیں <laughs> اور یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں ٹم ٹم دیدم دم, دم نکشید نہ پکڑ نہیں سکتے حرام اب شیتان نے سکھایا بھائی کوئی ہیلا کرو وہ ہیلا کیا کیا کہ ہفتے کے دن ساحل سمندر سے کے قریب گد جو ہیں گڑھے کھودے اور ایک نہر کی شکل میں سمندر کا پانی اس میں ریات تو وہ بھی آ گئی مچھلیاں بھی آ گئی اور شام کو جا کر وہ راستہ ان کا سمندر کر واپسی کا بند کر دیا اب کیا ہوا یہ ایک پونڈ بن گیا یہ آپ کے پاس تعلاب ہے اس تالاب میں مچھلیاں ہیں کہاں جائیں گی اب اتوار کو آ کے پکڑ لیا ہفتے کو پکڑا نہیں اب یہ ہوتا ہیلا جو اصل حکمت تھی وہ تو یہ تھی کہ ہفتے کا پورا دن تم یاد الہی میں بسر کرو عبادت میں بسر کرو کی تلاوت کرو جس لیے تھا کہ کاروبار نہ کرو اور یہ کام کرو وہ کیا تو تم نے نہیں وہ کام ٹھیک ہے تمہیں نے مچھلی بھی پکڑی لیکن سارا دن لگے تو رہے گڑے گڑھے کھودنے میں اور مچھلیوں کو ادھر لانے میں اور یہاں پر پھر اس کے بعد اس کا وہ بند کرنے میں تو اس پر یہ ہے کہ قوم تین حصوں میں تقسیم ہوئی ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو دھڑنے سے یہ کام کر رہے تھے ایک وہ تھے کہ جو خود تو نہیں کر رہے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے خاموش تھے کیا کریں ٹھیک ہے دفاع کرو جو کرتے کرتے ایک وہ تھے جو کھتے بھی نہیں تھے روکتے بھی تھے اب اس میں فرمایا اللہ تعالی نے انجین لذیذ ہم نے بچا لیا جب وہ عذاب آیا ہمارا سزا کے طور پر تو ہم نے ان کو بچا لیا جو بدی سے روکتے رہے تھے وہ اخذ الزینہ زلب ہوں بے عذاب بئی اور جو لوگ فسق کا اور ہماری نافرمانی کا اتقاب کر رہے تھے ان کو ہم نے ایک بڑے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا آپ کو معلوم ہے ان کے چہرے بس کر دیے گئے دونوں قرت خاصین بندروں کی شکل میں بدل دیا گیا یہ سورہ راف کے در ہوا اب یہاں پہ ذرا ایک نکتہ ہے تفسیری پانچ لوگ جو ذرا رضائیت پسند ہیں جو روشن پہلو جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے تو واقعی خلاف ورزی کی ان پر تو عزاب آیا اور جنہوں نے روکا ان پر نہیں آیا لیکن جنہوں نے روکا نہیں ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر گویا کہ ان کے بارے میں انہوں نے روکا تو نہیں لیکن انہوں نے ظاہر بات ہے کہ خود تو گنا کا احتکاب نہیں کیا لہذا گویا کہ ایک راستہ نکل آتا ہے بچت کا کہ اللہ عذاب سے ان کو بھی بچا دے گا لیکن یہ نہیں اکثر کا معاملہ یہ کہ نہیں یہ بات غلط ہے اس لیے کہ انہیں حکم تھا کہ بدی سے روکے جب نہیں روک رہے تو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کے حکم فسق کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے ذمہ ہے بدی سے روکنا یہ تمہارا فرض ہے بندہ اب ان کو من کر بھیا فیلفہ میں نسا نہیں فیلفہ میں کلب ہی بالکار فری بات ومن ہی ومن لسان ہی فن جا دوں بے قلم ہی فولہ مرآلہ کبن حبت تو ظاہر بات ہے جنہوں نے روکا نہیں ان کے لیے بھی پھر وہ عذاب آیا اسی لیے پرانے مجید میں سورن فال میں کہا گیا ہے اہل ایمان فتق و فط تُصِيبَنَّ ظلم ظَلَمُوا خاص تھا عذاب سے جو جب آئے گا وہ صرف گاروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا وہ تو عام عذاب ہوتا ہے پھر اس میں جو ہے گیہوں کے ساتھ بھی پس جاتا ہے یہی بات کہی گئی ہے سر میں فلولا یہ سابقہ امتوں کا معاملہ بیان ہو رہا ہے حضرت قوم حضرت نو کی قوم حضرت, نوح کی, قوم، حضرت کی قوم فرمایا گیا کہ کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں مسلمانوں یہ قرآن کی آئےت ہے, ہے مسلمان ہیں ایسے اصحاب کردار کیوں نہ رہے جو انہیں روکتے اس فساد فی الارض سوائے چند کے کچھ کے انہیں ہم نے عذاب نجات دے دی تو نجات سے اگر کوئی عمومی عذاب آئے تو اس سے بچنے کے لیے مستقد رہنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہی بدی سے روکنے کا عملات جاری رکھیں اور اس کے جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ چیز جو ہے تینوں درجے جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جائے گی دل میں نفرت ہو وقت تب بھی اللہ تعالی فضل فرمائے گا لیکن یہ کہ زبان سے بات کرنا اس سے اوپر کا درجہ ہے اور قوت کے ساتھ یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے قوت نہیں ہے تو قوت حاصل کرنا اسی مقصد کے لیے وہ اس کا کائن مقام ہو جائے گا کہ قوت حاصل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ جیسے کہ حدیث میں آیا من جاہا الموت لیحجی فبینه و بین درجتن قال صلی اللہ علیہ وسلم شخص کو بہت آ گئی اس حال میں کہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا تاکہ وہ اللہ کے دین اسلام کو زندہ کرے نیت کے تھی علم کے حصول کی نیت کے تھی اب ظاہر بات ہے وہ کون سا علم ہوگا کہ ایمان اور شریعت والا علم بھی ہوگا تو اس کے ذریعے سے شریعت کو زندہ کیا جائے نافذ کیا جائے ایمان کا علم ہوگا جس کے نتیجے میں جہاد اور ذوق شہادت پیدا ہو جائے تو من جا الموت اسے بہت آگئی ابھی تو وہ فارغ بھی نہیں ہوا دین کا علم حاصل نہیں کیا لگا ہوا تھا ابھی پورے لگا ہوا تھا لیکن بہت آگئی الموت آ گئی من جا یکسلام علم طلب کر رہا تھا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے اب سنیے کتنی بڑی خوشخبری ہے بین ہوں بینی در جتن واحد تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا یعنی صدیقین میں شمار ہو جائے گا انبیاء کے بعد کا درجہ کیا ہے صدیقین ان کے بعد کیا ہے ش... شہداء پھر اس کے بعد کیا النبیین سعد میں اسی طریقے سے یہ جو نہیں کرنے کا معاملہ اہل کتاب میں ہو گیا تھا امت مسلمہ کے لیے ہوا کہ تبدیح کے طور پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے چناتے سورت الماعیدہ میں آیا ہے دو دفعہ رباول یہ جو بنی سائل تھے ان کے جو اولیا اللہ ہوتے تھے صوفیہ ہوتے تھے مشائق ہوتے تھے یا اخبار ہوتے تھے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے یہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے رہے گنا کی بات زبان سے نکالنے سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکا انہوں نے ظاہر بات تک یہ نہیں کیا تو یہ ظاہر پھر ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے وہ مقام اور منصب جو انہیں عطا ہوا تھا جو بعد میں ہمیں عطا ہوا پھر انہیں ہٹا کر کن تم خیر امت نخر ناس تعبر اسی منصب پر ہم سے پہلے بنی اسرائیل جو ہیں وہ فائز تھے چودہ سو برس تک رہے وہ معمولی بات نہیں ہے ہمیں بھی ابھی چودہ سو برس ہوئے ان کی جو ہے بحثیت امت تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسا اور حضرت ہارون سے اور اس کے بعد وہ معذور ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ اور یاحیہ جن کے درمیان چودہ سو برس کا فرد گیا لیکن فرمایا ان کے جو ان کے خلاف جو فرد جرم قرآن مجید میں آئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے لا لا عمر ربانی احباب انقولمول اس مواقع کیوں نہیں بنا کیا ان کے احبار نے ان کے روحبان نے ان کے راہبوں نے ان کی علماء نے اپنی قوم کو ان سے نذرانے تو لیتے رہے ان سے خدمتیں تو کراتے رہے ان سے سب کچھ ہوتا رہا اپنی عزت بھی کراتے رہے اکرام بھی کراتے رہے لیکن روکا نہیں برچ نہیں روکا تو ظاہر ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم ہے اسی طرح فرمایا قانون لا تو نہ ہو نہ کر ان لوگوں کے جرائم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو اس منکر سے جو وہ کرتے تھے لبے سما قانون کے بہت ہی بری ہے وہ بات جو وہ کر رہے تھے اسی میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ مریض اسرائیل میں سب سے پہلے جو خرابی پیدا ہوئی وہ کیا تھی ان کے علماء شروع میں لوگوں کو روکتے تھے یہ غلط کام ہے برا کام میں مت کرو لیکن ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے ان کے دسترخانوں میں بہترین لذیذات نے ان کے دلوں کو بھی خراب کر دیا یعنی یہ ہے وہ نفرت کا تقاضا کم سے کم ایمان کا تقاضا ایسے لوگوں کے ساتھ خلا ملا تو نہ رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی تو نہ ہو نخلا ہوئی اب آپ ہر رات کو یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں دعوی کرتے ہیں بہت بڑا دعویٰ اللہ جو بھی تیرے بات کی نافرمانی کرے ہم اسے ترکے تعلق کرتے ہیں خلع نخلا ہوحدہ ہو جاتے ہیں ان سے ترکو ترک کر دیتے یہ ترک موالات اگر یہ نہیں ہے انہی میں بھل مل رہے ہیں ہنسی ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے ہاں ٹھیک ہے کبھی خیر کی بات کہہ بھی نہیں ہے یہ تو صرف جو ہے گویا کہ عنوان کے طور پر بات کرنے کا وہ معاملہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر یہ کہ نفرت کا تقاضا تو پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو سوشل جو ہے وہ بائک کیا جائے اور اس میں یہ ہے کہ اپنے کم سے کم اپنے آپ کو اس صورت میں آپ بچا لیں اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے تصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد تسلیم کثیرت کسی